ہی و نفسی پس کیا ہے تمہیں فل منافع کی نا کہ منافع کو کے بارے میں ہو گرو حالانکہ اللہ تعالی نے ار کاسا ہوں ان کو الٹا کر دیا یا ان کو شکست دے دی بما کا سب ان کی کمائی کی وجہ سے اتوری دونوں کیا تم ارادہ رکھتے ہو انتہ دو کہ تم ہدایت دو یا راستے پر لے او من ادل اللہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا وام ادر اللہ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے فلن تاجی دالا سبیلا تو آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے ودو چاہتے ہیں لو تقف کہ تم کفر کرو کما کفر فرو اس طرح انہوں نے کفر کیا فتقو نو نہ پستم ہو جاؤ سوا ان برابر فلا تخر پستم نہ پکڑو منہم ان میں سے اولیاء آ دوست حتٰ یو فی سبیل اللہ حتٰ کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں ف انط ول پھر جائیں فقو تو ان کو پکڑو وقت الوحم ان کو قتل کرو ہی وجدتموهم جہاں پر بھی تم ان کو پاؤ ولاط تخ منہم ولیم ولا نصیرہ اور نہ تم بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور نہ مددگار ادینہ مگر وہ لوگ الى جو مل جاتے ہیں ایسی قوم کے ساتھ بینکم بینہم کے اس قوم کے اور تمہارے درمیان کوئی عہد و پیمان ہے پختہ وعدہ ہے او جا یا وہ آتے ہیں تمہارے پاس ہسیرت سدور اس حال میں کہ ان کے دل تنگ ہیں سینے تنگ ہیں انقاتلو کم اس بات سے کہ وہ تم سے اللہ تعالی چاہتا ہم البتا ان کو مسلط کر دیتا علیکم تم پر اختیار کریں الگ رہیں فلم یقاتلوکم اور تم سے نہ, نہ لڑیں القلی کم اسلامہ اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں فما جعل اللہ تو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ ستاجی دونا آخاری انقریب تم پاؤ گے کچھ دوسرے لوگوں کو یری دونوں جو چاہتے ہیں ان کہ وہ تم سے امن میں رہیں و اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں کلا جب بھی وہ فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اور کی صوفی ہا تو اس میں الٹا دیے جاتے ہیں فعلم یا اگر وہ تم سے الگ نہ رہیں إِلَيكُمُ اور تم تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ بھیجیں امن کا پیغام نہ بھیجیں وہ یقف عیدیا اور نہ روکیں اپنے ہاتھوں کو پس ان کو پکڑو وقت اور ان کو قتل کرو ہی جہاں پر بھی تم ان کو پاؤ وہ علائقہ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے ان پر واضح راستہ یا دلیل فما اور نہیں ہے جائز کسی مؤمن کے لیے یکت اللہ کہ وہ قتل کرے کسی مؤمن کو اللہ خطا مگر غلطی سے ومن قات المینن اور جس نے قتل کیا ممن کو خطا غلطی سے ف تحریر و ہے ہے ایک گردن کو ایک کو مؤمن کو ہی جو سپرد کی گئی ہو سونپائی گئی ہو الا اس کے اہل کی طرف اللہ صدا کو یہ کہ وہ صدقہ کر دیں انکان قومن ادب اگر وہ ہو ایسی قوم سے جو تمہاری دشمن ہے وہ وہ ممن اس حال میں کہ وہ مبمن ہو ف تحریر و رقابات تو ایک مبمنا گردن کو آزاد کروانا ہے وہ ان کا من قوم بین بین می ساکن اگر ایسی قوم کا وہ فرد تھا کہ جس کی اور تمہارے درمیان می ساک ہے پختہ وعدہ عہد و پیمان ہے ف دیت المسلمت الہلی ہی تو دیت سپرد کی گئی ال اس کے اہل کی طرف و تحریر و رقاباتم ممینہ اور ایک مؤمن غلام کو آزاد کرنا ہے فمل یجید تو جو آدمی نہیں پاتا فصیہ مشہر متطاب تو وہ دو مہینے مسلسل روزے رکھے توبتم من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور توبہ ہے وکان اللہ علیمن حکیمہ اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے وَبَن مُتَعْمِدًا اور جو قطر کرے کسی مبمن کو جان بوجھ کر تو اس کا جہنم ہے خال دن فی ہا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا غذیب اللہ علیہ اور اللہ تعالیٰ کی کا غزب ہوگا اس پر اور اللہ نے اس پر لعنت کی آداب العظیم اور پیار کیا اس کے لیے بہت بڑا آداب یہ مومن کو قتل کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا یہ ایک خاص قاتل ہے یعنی کافر قاتل کافر اگر مسلمان کو قتل کرتا ہے اور کفر کی حالت میں ہی مرتا ہے تو وہ ابدی جہنمی ہے ہاں اگر کوئی مومن آدمی کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے تو وہ ابدی جہنمی نہیں یہ اس کے لیے ایک محض عید ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا صلاح و رسول الح نارا جہنم خالدین فیحہ آبادہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا خالدینہ بھی بولا ہے اور آبادان بھی بولا ہے تو یہاں پر صرف خالدن کا لفظ بولا ہے اب معصیت وہ تو کوئی بھی گناہ جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے معصیت صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو وہ ماسیتی ہے تو معصیت کرنے والے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا تو اس معصیت سے بھی خاص معصیت مراد ہے ایسی معصیت جو کفر اور شرک والی ہو یا دینا لوگوں جو ایمان لائے ہو اذا تم فی سبیل اللہ جب تم چلو اللہ کے راستے میں فتح بھیا فتبینو تو خوب تحقیق کر لو بلا تقول اور نہ تم کہو لمن اس آدمی کے لیے القا الکم السلاما جو تمہیں سلام پیش کرے مؤمنا کہ تم امن نہیں ہے تبتغون عرب الحیات دنیا تم دنیاوی سامان زندگی کا سامان چاہتے ہو فمد اللہ مغانم و کتیرا تو اللہ کے پاس بہت زیادہ غنیمتیں ہیں قذالک کا من قبل اس سے پہلے تم بھی اسی طرح تھے فمن اللہ علیکم تو اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا فتح پہاڑا خوب تحقیق کرو ان اللہ کا بما بیما خبیرا و اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں خوب علم رکھنے والا ہے خوب جاننے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو لا لاسطیل کا غیر فی اللہ ونفسم لاسطویل قاعدون میرالمینہ مؤمنوں میں سے بیٹھنے والے غیر الزر کسی تکلیف کے بغیر غیر الضرری جو کسی تکلیف والے نہیں ہیں یعنی ایسے مومن جن کو کوئی تکلیف بھی نہیں کوئی عذر بھی نہیں پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں وہ اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے یہ برابر نہیں ہیں فضل اللہ اد القا دینا دراجہ اللہ تعالی نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اقاء دینہ بیٹھنے والوں پر دراجن درجے کے لحاظ سے وکلن بعد الله الحسنى اور ہر ایک سے اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے اچھائی کا بھلائی کا وفضل الله المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما اور فضیلت دی ہے اللہ تعالی نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر اجرا عظیما بہت بڑے اجر کی درجات منھ و مغفرہ یہ درجات اللہ تعالی کی طرف سے ہیں و مغفرہ تن اور مغفرت ہے اس کی طرف سے وقان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے غفورن رحیمہ بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ان اللہ یقیناً وہ لوگ توفاہ ملائقہ جنہیں فرشتے فوت کرتے ہیں ظالمین فسم اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے کالو وہ کہیں گے کہ فیم کن تم کہتے ہیں کہ تم کس کام میں تھے کالو تو وہ کہتے ہیں کن نہ مستد عتی ہم زمین میں کمزور تھے کنہ تھے ہم مستضعفینا نہایت کمزور فل ارضی اس سرزمی میں قالوا تو وہ کہیں گے کہتے ہیں الم تکن ارض الله واسعه کیا اللہ تعالی کی زمین وسی نہیں تھی فتو هاجروا فیھا تم اس میں ہجرت کرتے فؤلاء ماواهم جہنم یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹکانہ جہنم ہے واسعت مسیر اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے وہ لوگ جو کافروں کے ملکوں میں رہتے ہیں اور اللہ تعالی کے دین پر عمل نہیں کر سکتے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ اگر ان کے پاس ہمت اور طاقت ہے تو وہ کافروں کا ملک چھوڑیں مسلمانوں کے ملک میں آئیں جہاں اسلامی شاعر کو وہ اپنا سکیں دین پر عمل کر سکیں اگر ایسا نہیں کرتے تو ان کا یہ عذر قبول نہیں ہے ہاں وہ لوگ جن کے پاس وہاں سے ہجرت کر کے دوسرے ملک میں جا کر آباد ہونے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے اللہ نے ان کو کچھ رخصت دی ہے ابسد آفی نے مجر رجال ابل مگر وہ کمزور مرد عورتیں اور بچے لاستیون عیلتاً جو کسی تدبیر کی کسی ہیلے کی طاقت نہیں رکھتے ولاحت صبیلا اور نہ ہی کوئی راستہ پاتے ہیں فعلا کا یافن تو یہ وہ لوگ ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے ان کو معاف کر دے وقان اللہ غفور الرحیمہ اور یقینا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے معاف کرنے والا ہے پم حاجر فی سب اللہ اور جو ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں یجد فی البی و پائے گا زمین میں مراغمن کفیرن و بہت زیادہ رہنے کی جگہ اور وسعت مراغمن کہتے ہیں متحول اور مذہب کو یعنی کہ جانے کی جگہ پھر کر پہنچنے کی جگہ پم حاجر فی سبیر اللہ اور جو ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں یجد وہ پائے گا فی الارضی زمین میں مراغماً کثیرہ بہت سی پناہ کی جگہ و ساعتاً اور وسعت و من یخرج اور جو نکلتا ہے من بیتی ہی اپنے گھر سے مہاجراً إلى اللہ و رسولی ہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے سمعیو ذر اکھل موت و کو موت پا لیتی ہے یعنی وہ فوت ہو جاتا ہے فقد واقعہ اجروہ علاللہ تو اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا پکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے واحد اگر اب تم فی الدی اور جب تم چلو زمین میں فلح صاحل جناح ان تقصر خلا تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نمازوں کو قسر کرو انخت تمتی کم اللطینہ کافر ہو اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں وہ لوگ فطرے میں ڈالیں جو کافر ہیں ان القافری نقان القم ادب و مبینہ یقیناً کافر تمہارے لیے کھلے دشمن ہیں واضح دشمن ہیں وَإِدَا قُمْ تَفِيهِمْ اور جب آپ ان کے اندر موجود ہوں فَأَقَمْ تَلَاهُمُ السَّلَاةَ تو آپ ان کے لئے نماز کھڑی کریں فَالْتَقُمْ تَعِفَتُمْ مِّنْهُمْ مَعَاكَ تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو وَلِيَأْخُذُوا اَسْلِحَتَهُمْ اور وہ اپنے ساتھ اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں فَإِذَا سَجَدُوا اور جب وہ سیدہ کریں فَلْيَقُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ تو وہ تمہارے پیچھے سے ہو جائیں وَلْتَعْتِتْقَائِفَةٌ اُخْرَا اور دوسری جماعت آئے لم يُسَلُوا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی فَلْيُسَلُوا مَعَاقَا تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں وَلْيَأَخُذُوا حِذرَهُمْ وَأَس تو اپنا دفاع اپنا بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں بدلا کفرو چاہتے ہیں وہ لوگ خواہش کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لوت فلون اسلحہ کم و کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ اور اپنے سادو سابان سے فیمل واحدہ تو وہ تم پر ایک ہی بار حملہ کر دیں ولاجنا کم اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے انکانا بیکم ازن اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو بھی مطرین بارشتے او کن تم مرضا یا تم مریض ہو انتادعو اسلحہ تاکم کے تم اپنے اسلحہ کو رکھ دو وخضو حضرہ کمر اپنے بچاؤ کا دفاع کا سمان پکڑے رکھو ان اللہ یقین اللہ تعالی نے اعدہ تیار کیا ہے لکافرین کافروں کے لئے عذاب مہینہ رسوا کن عذاب فعدہ قدی تم اسلطا تم نماز کو پورا کرو اللہ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو قیام قیام کی حالت میں اور بیٹھ کرو انصلا کتاب موقوط یقینا نماز مومنوں پر فرض ہے مقررہ اوقات میں وہ لاتین ففت غلقومی اور نہ تم کمزور پڑو سست, سست پڑو قوم کی کے پیچھے لگنے میں ولا اور تم ہمت ہارو قوم کا پیچھا کرنے میں اگر تم دکھ محسوس کرتے ہو علامہ علامہ کما تعلمون تو وہ بھی دکھ محسوس کرتے ہیں وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جس طرح تم تکلیف اٹھاتے ہو یا دکھ محسوس کرتے ہو وہ من اللہ مالا یارجون اور تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے وقان اللہ, اور اللہ تعالی بہت زیادہ, جاننے والا بہت زیادہ حکمت والا ہے انا انزلنا یقینا ہم نے کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے حق کے ساتھ النَّاسِ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں پیما اللہ اس کے مطابق جو اللہ تعالی نے آپ کو دکھایا ہے وَلَا اور آپ نہ ہو جائیں خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے اللہ اور اللہ تعالی سے بخشش طلب کیجئے ان اللہ کان غفور الرحیم یقینا اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والے بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں والا دینا اور نہ آپ جھگڑا کریں ان لوگوں کی خاطر یخ قانون جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں ان اللہ حب من خوانا عمہ یقینا اللہ تعالی ان لوگوں سے محبت نہیں رکھتا جو بہت زیادہ خائن اور سخت گناہگار ہو یستقون من الناس وہ چھپتے ہیں لوگوں سے ولا یستقون من اللہ اور وہ اللہ تعالی سے نہیں چھپ سکتے وہ ہوا معہم اور اللہ تعالی ان کے ساتھ ہوتا ہے اذ یبیتون جب وہ رات کو باتیں کرتے ہیں ما لا يرد من القولی جو جس کو اللہ تعالی باتوں میں سے پسند نہیں کرتا وقان اللہ اور یقیناً اور اللہ تعالیٰ ہے محیطا اس چیز کو گھیرنے والا جو وہ کرتے ہیں ہا انتم خبردار تم ہا الا وہی ہو جادلتم درد تم کہ تم نے جھگڑا کیا ہے ان سے ان کے بارے میں فی الحیات الدنیا ان کی طرف سے جھگڑا کیا ہے تم نے فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں جا ان ہم تو کون جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں یوم القیامتی قیامت کے دن امن ام یقون علیہ یا کون ہوگا ان پر کار یا وکیل فَمَنْ يَعْمَلْ ان اور جو کوئی عمل کرتا ہے برا اور نفسہ ہو یا ظلم کرتا ہے اپنی جان پر سما استقفیل اللہ پھر وہ اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہے بخشش طلب کرتا ہے یجید اللہ غفور رحیمہ وہ پائے گا اللہ تعالی کو بےحد بخشنے والا نہایت مہربان اطمن اور جو شخص گناہ کماتا ہے تو انما یک صب تو وہ اپنی جان پر ہی کماتا ہے وکان اللہ علیم الحکیمہ اور اللہ تعالی خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے خطن اور اسمن اور جو شخص کماتا ہے خطا یا گنا چھوٹا گنا یا بڑا گنا سنو یار اس کو تہمت دے دیتا ہے بری آ کسی بری آدمی پر یعنی کہ کرتا خود ہے اور نظام دوسرے پر لگا دیتا ہے ما تو یقیناً اس نے اٹھایا ہے بہتان بہت بڑا بہتان و اسم مبینہ اور بہت بڑا سریح گنا رحمتہ کی رحمت ارادہ کیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے کا کہ وہ تجھ کو گمراہ کر دیں پیما دلون حالان حالانکہ وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ ہی کو پیما کا منشئی اور وہ نہیں نقصان پہنچاتے تجھ کو من شیئن کچھ بھی وَانزل اللہ نہیں جانتے تھے وکانہ فضل اللہ علیہ کا عظیمہ اور ہے اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر عظیمہ بہت بڑا لا خیر کا نجواہم ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے اللہ مگر من جس نے حکم دیا صدقے کا او یا نیک کام کا او معروف اور جو شخص ایسا کام کرتا ہے ابتگا امروات اللہ اللہ تعالیٰ کی مندی کو چاہنے کے لیے ہی تو جلد ہی ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَىٰ اور جو شخص مخالفت کرے رسول کی من بعد ما تبین لَهُ الْحُدَىٰ اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی وَلَتَبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور وہ پیروی کرے مومنوں کے راستے کے علاوہ کی۔ راستے کی کو داخل کریں گے یغفر فروشرا کا بھی یقینا اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا ایوشرا کا بھی کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور یک اور وہ بخش دیتا ہے ما دونا دالی کا جو اس کے علاوہ شاہ جس کے لیے چاہے شرک, اور جو شرک کرے اللہ کے ساتھ فقد اللہ وہ گمراہ ہو گیا ہے دور کی گمراہی میں من وہ نہیں پکارتے اللہ کے علاوہ اللہ مگر اناسنفوں کو وہ انگرون اور نہیں وہ پکارتے اللہ مگر شیتان مریدا سرکش شیتان کو لانا اللہ اس پر اللہ نے لعنت کی وقالا اور کہا اس نے لا اتخذنا من عبادک نصیبا مفروزا میں پکڑوں گا تیرے بندوں میں سے ایک مقرر شدہ حصہ ولا اوللناہم ور البتا میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا ولا امنینہم اور میں ان کو ضرور ارزویں دلاؤں گا خائشات دلاؤں گا ولا امرناہم ور البتا میں ضرور ان کو حکم دوں گا فلیبت فلیبت کننا اذان تو وہ کاٹیں گے جانوروں کے کان ورا عامر ہوں اور میں البتہ ضرور ان کو حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خلق اللہ تو وہ ضرور بدلیں گے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو ہمیا اور جو شیطان کو ولی بنا لے دوست بنا لے من دون اللہ, اللہ کے علاوہ فقد خسر خسران مبینہ وہ گمراہ ہوا اس نے گھاٹا اٹھایا خسرانہ مبینہ بہت واضح گھاٹا واضح خسارا یعیدہم وہ ان کو بعدہ دیتا ہے و ویمنیہم اور ان کو آرزویں دلاتا ہے فما یعیدہم الشیطان الا غرورا اور نہیں ان کو شیطان بعدہ دیتا الا غرورا مگر دھوکے کا اولائی کا یہ وہ لوگ ہے مأواہم جہنم جن کا تکانہ جہنم ہے ولا یجدون عنہا محیسا اور وہ اسے سے کوئی نکلنے کی جگہ نہ پائیں گے والذین اور وہ لوگ آمر جو ایمان لائے وہ سوال آتی اور انہوں نے عمل کیے نیک سنو ہم قریب ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں تجری من جس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں خاردین دین افیحہ آبادا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے ممن اصدق من اللہ قلعہ اور کون ہے زیادہ سچا اللہ تعالیٰ کی نسبت بات میں نا تمہاری پر موقوف ہے ولا امانی اہل کتاب اور نہ ہی اہل کتاب کی پر من يعمل جو عمل کرے گا ان برا وہ اس کا دیا اللہ تعالی کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار فمن يعمل من من دکرن او اور جو کوئی نیک اعمال کرے مرد ہو یا عورت اس حال میں کہ وہ مؤمن ہو پس یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل, کیے جائیں گے داخل ہوں گے وَلَا نَقِيرًا اور ان پر نقطے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور وہ نقطۂ برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے ممن احسن اور کون زیادہ اچھا ہے دین کے لحاظ سے ممن اس آدمی کی نسبت اسلم وجاہو جس نے موتی کیا فرما بردار کر دیا تابع کر دیا اپنے چہرے کو لله اللہ کے لیے محسنن جبکہ وہ وہ محسن جب وہ نیکی کرنے والا ہو و تبع ملت ابراہیمی حنیفا اور اس نے ملت ابراہیم کی ابراہیم کے دین کی پیروی کی حنیفا جو کہ یقسو تھے اور تقد اللہ ابراہیم خلیلا اور اللہ تعالی نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنایا ور اللہ اور اللہ کے لیے ہے مافی و وافل عرضی جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے وکان اللہ بک الشین علیم اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی ہر چیز کو محیط خوب گھیرنے والا ہے احاطہ کرنے والا ہے اور وہ فتوا طلب کرتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتوا دیتا ہے کتابی اور جو کچھ تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے فی یتام نسا یتیم عورتوں کے بارے میں اللہ تلا ہن وہ عورتیں کہ جن کو تم نہیں دیتے ما قوتي بالاھنا جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے وترغبون ان تنكحوھنا اور تم رغبت رکھتے ہو ان سے نکاح کرنے کی بل مستضعافین من البلدانی اور کمزور بچے وان تقوم اور کمزور بچوں کے بارے میں وان تقوم اور یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ للی یتیموں کے لئے بالقسط انصاف کے ساتھ انصاف پر قائم رہو یتیموں کے لیے وما تفعلوا من خير ان اور جو تم کرو بھلائی نیکی ف ان الله كان به علیم تو یقینا اللہ تعالی اس کو خوب جاننے والا ہے وای نمرتن خافت اور اگر کوئی عورت درے من بعلیھا اپنے خامت سے نشوزن زیاتی سے اپنے خامد سے کسی قسم کی زیاتی کے بارے میں ڈرے او اعراضن یا بیرخی اعراض کرنے کے بارے میں فلا دونوں پر کوئی گنا نہیں جی ہے سلحا ہما سلحا کہ وہ آپس میں کر لیں و خیر اور بہتر ہے وہا اور طبیعتیں حاضر کی گئی ہیں ہرس اور تما میں یعنی طبیعتوں میں ہرس اور تما حاضر رکھی گئی ہے وہ ان تو اور اگر تم نیکی کرو وہ تب اللَّهَ ہو بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو یقین اللہ تعالی جو تم عمل کرتے ہو اس کو ہمیشہ سے جاننے والا ہے وَلَاً اور تم طاقت نہیں رکھ سکتے کہ تم عدل کرو لوگوں کے در... عورتوں کے درمیان وَلَو تم, تم حریث ہی کیوں نہ ہو بھی کرو تم ہو مکمل طور پر مائل ہونا فتح روا کلم کا تو تم اس دوسری کو چھوڑ دو لٹکی ہوئی و اور اصلاح اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت زیادہ, بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے و اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں یو گن اللہ من آتی تو اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا ان میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت سے و کان اللہ حکیم اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی وسط والے اور بہت زیادہ حکمت والے ہیں والی اللہ عرضی اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے والدین الدین ات الکتابہ اور لہک کی خانے وصیت کی ہے ان لوگوں کو جن جو کتاب دیے گئے من قبلکم تم سے قبل وایاکم تم بھی انتاق اللہ کہ اللہ تعالی سے ڈرو و ان تکفروا اور اگر تم کفر کرتے ہو فانا للہ ما فی السماوات و ما فی تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے وقال اللہ ونین حمید اور اللہ تعالی ہمیشہ سے بے پرواہ ہے حمیدا تعریف کیا گیا ہے سمایات اور اللہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ کفا بلّہ وکیلا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور کارساز بطور وقیل الناس اگر تم کو چاہے تو اے لوگ وہ تمہیں لے جائے بھائی اتبی آقاری اور دوسروں کو لے آئے وکان اللہ اللہ کا قبیر ہمیشہ سے ہی اس پر خوب قدرت رکھنے والا ہے منکانا یورید ثواب دنیا جو دنیا کے ثواب کا دنیا کے بدلے کا ارادہ کرے دنیا کی بھلائی چاہے فہد اللہ ثواب دنیا والآخرہ تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے وکان اللہ سمی ان اور اللہ تعالی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنوا اے و لوگ جو ایمان لائے ہو کونو ہو جو قوامین بالقسطی خرے ہونے والے انصاف کے ساتھ شہداء علی اللہ اللہ تعالیٰ کے لئے شہادت دینے والے بن کر ولو علا انفسکم خواہ اپنی ذاتوں کے ہی خلاف ہو او ابلوالدین یا والدین کے خلاف پل اقرابین القریبی رشتہ داروں کے خلاف اِن یکم غریاً اگر وہ غنی ہو او فقیراً یا فقیر فاللہ اولا بہیما تو اللہ تعالیٰ ہی زیادہ حق رکھنے والا ہے زیادہ قریب ہے افلا فلاں الحوا پس تم نہ پیروی کرو خواہشات کی انتا دے کہ تم عدل کرو وہ ان تلبو او تو تو اگر تم لوگ اعراز کرو اوتلبو یا زبان کو پیچ دو وہ ان تلبو اگر تم زبان کو پیچ دو او تو ارے دو یا اعراز کرو فَإن بے, پس بے شک اللہ تعالی فَإنَّ اللَّهَ جو ایمان لائے ہو امین بلّہ ایمان لا اللہ پر وہ رسول ہی اور اس کے رسول پر کتاب کتابی اور اس, کتاب پر نزل رسول ہی جو اس نے نادل کی اپنے رسول پر دی انزل من قبل اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی ملائی اور جو کفر کرے اللہ اور, اس کے فرشتوں کا و تو اور آخرت والے دن کا فقبل اللہ و جو ایمان لائے ایمان لائے پھر کفر کیا و پھر وہ کفر میں بھر گئے لم یپ اللہ تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا نہیں ہے ولا سبیلہ اور نہ ہی انہیں ہدایت دینے والا ہے کسی راستے کی بشیر المنافقین علیما خوشخبری دے دیجئے منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے من جو لوگ مومنوں کے کے کافروں کو دوست بناتے ہیں العزة کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں کیا ان پاس تلاش تو یقینا عزت ساری کے ساری اللہ کے لیے کتابی اور تحقیق نازر کیا ہے تم پر کتاب میں ان سنو اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں کہ یق فارو ان کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے و اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے فلاں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو حتی فی حدیث ہی حتی کہ وہ مشغول ہو جائیں ان کے اس کے علاوہ کسی اور بات میں انکم اذا کم تم بھی اس وقت اسی انہی جیسے ہو جاؤ گے ان اللہ جامع المنافقین جہنما جمی آ یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقوں اور کافروں کو جہنم میں سب کو اللہ جینا وہ لوگ یہ طربہ تمہارے بارے میں کرتے ہیں حصہ ہو کالو تو کہتے ہیں غالب نہیں تھے تم پر ون اور تمہیں منع نہ کرتے تھے قیامتی تو اللہ تعالیٰ ان فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن ولین یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا اور اللہ تعالی ہرگز نہیں بنائے گا کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ ان المنافقین یخادعون اللہ یقینا منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو وہ خداعهم حالانکہ اللہ نے ان کو دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے واذ قاموا للصلاۃ یجلبون الصلاۃ تو سستی کے ساتھ آتے ہیں یراون الناس وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں دھو لوگوں کو دکھلاتے ہیں اللہ اللہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم مزہ ہیں اس کے درمیان جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تجد اللہ سبیلا تو آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہ پائیں گے یادینہ امن ہوں وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تفید المؤمنین مومنوں کے سوا کافروں کو اولیاء دوست نہ بناؤ اپ تريدون کہ تم چاہتے ہو تجعلوا للہ علیق سلطان مبینا کہ تم اللہ کے لیے اپنے اوپر ایک واضح دلیل واضح حجت بنا لو ان المنافقین فی الدرک الاصفر من النار بعثت منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے پلن طید لہ النسیرا اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے الیذین تابوا واسلحو مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح اسلحہ اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اللہ کے لئے انہوں نے اپنے دین کو خالص کر لیا قریب اللہ تعالیٰ ممنوں کو بہت بڑا اجر دے گا ما يفعل اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا ان شکر تم تم اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ وکان اللہ والا اور اللہ تعالیٰ جس پر ظلم کیا گیا ہو وکان اللہ سمی اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اگر تم نیکی ظاہر کرو او یا اس کو چھپاؤن یا تم برائی سے معاف کر دو تو ان اللہ کانہ قدیرہ تو یقین تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ان اللہ یکفرب اللہ وہ یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں کے ساتھ وہ یریید فتح قب اللہ و رسول ہی اور وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق ڈالنا چاہتے ہیں ڈالتے ہیں وہ یقون اُنہ وہ کہتے ہیں نین کو مانتے ہیں وہ نقفر واد اور بعض کا قفر کرتے ہیں وہ رید اُنہ ان تقید بینا غالی کا اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کریں اولا کا ملکہ پھر حقا یہی حقیقی کافر ہیں پکے سچے کافر ہیں وہ اعذنا للکافرین عذاب مهینہ اور ہم نے کافروں کے لیے رسواق عذاب تیار کر رکھا ہے والذین آمنوا بالله ورسوله اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر ولم یفرقوا بین احد منهم اور ان میں سے کسی کے درمیان تفریق انہوں نے نہیں کی اولا کا صوفہ یہ اتی یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب دیے جائیں گے اپنے اجر وکان اللہ غفور الر اور یقینا اللہ تعالی ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے